وطن کافر ایک لفظ دے نا پورا اسلام ختم ہو سکتا ہے چوہ اگست نو تر وطن, وطن ہوں اقبال دس دیا کہ مردو ہے وطن تیرا کی نقصان تیرا کی ہوا پا کی بربادی کی ہوئی پیش تیر وطن نعرا تھی اسلام کا نعرا ہر ایک موٹی جی گل کرنا می آم دی زبان جدید ایک پنڈ ہو سچی دسیا چھو نس بندے دی عزت دا ضمیر کی آخ گا معلوم ہوا زمیر ہے سبق یہ دے رہے نے دین ایمان عزت مرضی جاوے پاکستان نہ سورا نو پتا وہ میرے حضرت صاحب فرمایا کافر جی ری کردہ اپنے جن بولی جانے مردار وہ اپنے کر <tweak> <tweak> <tweak> <tweak> کافر ملک کی راکھی کردہ اپنے بیٹن کر سلامل حضرت ابراہیم نے سلادیم کو دشمن ہو گئی نے یا لانت جہی آم وطن آخر تک کوفری لکھی آئی تین اسلام لکھا بخا اپنا تینو یہفر کتنے نہیں لکھا میں بے وقوف بندے آتے, بے سمجھ بے بندے دیا اسلام اسلام ہے چو سب تو بڑا کفر ہے کہ پوری قوم ایک دجے تحت قوما برباد اسے دین برباد ہر شا بندہ لٹا دا وطن دا پجاری بنتا وی جو سی اس دور میں جام اور جم اور ساقین بنا کی رو لطف و ستم اور جہان یہ دور نواں بنے گا اس دور پیالہ ہو رہے شراب ہو رہے کیا مطلب دین والا بندہ ہے کے اندر کفر رکھتا ہے او پیالہ اور شراب سبحان اللہ اللہ بندہ بھی دی جو دین والا شمار ہوتا ہے کوئی بزرگ شب شم... مست جناب ولی سمجھ دین کہ نہیں اندر بھی ہے وہ دین جو مسلمان اسلام دا پلان یہ وہ حضور پاک صحابہ وچائیں سارے ہیں اس دور میں جا... مے اور ہے جام اور ہے جم اور وہاں دے تھے کردے ہو کہندے ہو اور نہیں یہ <تصفح> عجیب منافقہ تک ہے دور ہے ساکی نے بنا کی روش لطفوں سے تم اور یہ تھے آنکھیں جڑا ساقی پلامان آلا وہ دے لطفوں سے تم دیا روش طریقے بھی وکرے وکرے نہیں جناتے ظلم کرنا ہے اونا تو رحم کرنا ہے جناتے رحم کرنا ہے اونا تو شریف ہے شریفت مریلی کمی نے سارے یار مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور کے آذرن سنم اور حرم دا سکوی طبکہ نواں تیار بات سمجھو کہ وہ کابا کعبا دے تہذیب کے آزر نے تہذیب تہذیب جی آئی کڑی آزر نے او آذر بہت بڑا بڑا کے یہ <laughs> اس سلانتی تہذیب یہ نئے نویں عجیب بت بنا بنا کے پجاری پوجا کرا رہے نے مشر جہت پوج رہا ہے پوجی چاہیے پوجی آ پوجا کرنی تھی ربھی چونی کرائی جی ہوں جہ تہذیب نے نویں نو بت تراشے نے دنیا ان پوجتی دین تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے hmm. Hmm. اور دا اور دا سکول دا ماسٹر کافر کیمیں بنیا بیچا کافر تو کیمیں کیپی جا رہے ہیں کیمیں بنیا بیچا ظالم تو کیمیں کیپی جا رہے ہیں تو وطن دیا نظمہ پڑھائی جاندہ جا وطن پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وط تازہ خدا جڑے نوی تازیب نے بنائے لے انہیں سارے ہمیں چھو وڈا خدا جڑے ہی نا جہ دی قوم ساری لانتی پوجا کردی دی پہ یہی پہ خدا رسول دین چڑی کھڑی یہی وہ وطن ہی نہ کر کے تنمہ پہلا آگیا بم وسے پاکستانی فوج پاکستان ہندو کیونکہ پاکستانی مار رہا ہے. پاکستانی مولا علی دے دربار مولا علی ہمارا نہیں روس پاکار بم بسے اص مران ہمارا کوئی رات میرا او وطن نال ول بہن چود فرنگی وطن نال باندھ کیتی ہے نا تے تاج قستی قوم وکھرا وکھرا سمجھی کڑی جو مولا علی دا نارہ ماری جادہ کتا تے آندے او وکھری قوم ہے تے وکھری ہے سبحان اللہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اگے سول جو پہرن اس کا ہے جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے سبحان جڑا اے بوت وطن والا ہی نا اے دا جڑا کڑتا ہی وہ کڑتا کیئی وہ ساڈے اسلام دا کفن سبحان اللہ کیا وطن نو مننے گا اسلام نو ماری کھڑے وطن نو مننے گا تے لگی اسلام قتل کر دیتا ہی کافر ہو گئے اے اے اے انچو دیتا ہم اللہ عنہ نے کفر دے فتوہ جہیدہ چوڑا تو فتویاں نہ رو یہ داشت میں یہ تھے بچے یہ تھے بچیاں کڑا پہ یہ چوڑا ہیلو رو یہ تھے بچیاں کڑا پہ دورانی کتا شیئے تھے وہ بھی پاکستان فلانا سی پاکستان و دی چودہ نبی پاک مکے جیسی سر زمین پاکستان نو کچھ نہ ہو کر کے تیری حکومت امریکہ برطانیہ یہ وہ سب دے سسلیم, إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ تو اپنے گھر وال بوڈ مرا تو بوڑھ مار لڈا पता नहीं मेरे प्यो कि मेहनत लाजरा जी पेश प्या करना है कि ये बुत <laughs> <coughs> <laughs> <handles the museum> <laughs> <laughs> के तरा शीदा है नवी یہ بت کے تراشیدہِ تحذیبِ نبی ہے غارتگرِ ہے دینِ نبوی ہے yes. Yes. Oh. نادا ظالمان جڑا اے بت تی وطن دا یہ میں سمجھے یہ میں ٹاکو کسے دے گھر حملہ کر دیں اسلام دوتے حضور دے دین دے گھر دوتے یہ میں حملہ ہی اجار دیں دے حضور دے دین اس نے وطن مات آخرہ وطن پہلے وطن وا کی بازو تیرا مشرقی وطن دین پیشا کر کے بنیا مشرق والا سدرہ دین امریکہ برطانیہ موتر نی کرنا مسانہ پاٹ جائے گا موتر نی کرے گا کی سے اسلام تیرا دیش ہے پاکستان نہیں عراق نہیں مدینہ نہیں مکہ نہیں نبی یار مدینا دیش ہوں باہر اسلام تیرا دیس ہے اسلام ندو دیش بنا پوری دنیا کا مسلمان جتنے ایک رہد پیا سونے نبی نے جی میں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم آگوں اگر ایک جسم کا حصہ کوئی بے چین ہو فرمایا سارا بےقرار ہوں یہ تو نہیں کہ چلو بندہ آ کے یار میرے انگوٹھے نو کچھ ہوا میں سوا سوچ اسلام ہے ہے پاکستان میرا تھوڑا جی ہاتھ تڑپ دراق ہاتھ میں بچیا جی لت تڑپ دئی فلانے ملک پٹان پکو مری نا لت میں پاگل دا پوترا تو کا ہی اسلام تیرا دیش ہے تو مستفی پاکستانی نہیں عراقی نہیں نہ میں آجمی میو ہندی نہ عراقی او حجازی خود ہی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیا میں دو جہان تے نیا نہ اگلا میں صرف خدا رسول نو چاہنا اتنے بھی ملے تو اگی بھی رب دا وطن نہ تھلے نہ اگلا نہ پچھلا وہ وطن پا کے وطن سمجھ نہیں آئی نہ اقبال کمال یہ لکھ دو میں آ جمی ہندی ہے ہندوستان جمیا پلیا نہ میں آ جمی ہندی نہ میں اجمی سے میں رب لگا کہ میں کیا خدی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے دے دو جہاں بے پرو اللہ توحید بازو تیرا توحید کی قوت سے قومی ہے اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی پادری مستفی لفظ مصطفی انقلاب مرکو سے دارا مستفی انقلاب نا تین كقی كا گھر نہیں نگے دھی جنہ دی گھر کپڑے نكل پورے پاؤں پاكی یہ فرشتے کی جانا دھیا چولہا جا نے بڑی اچھی گل کی سنا سا آخر یار یہ دسو بندہ لٹرین چہد ہے ہے دروازہ بند جی بیلٹ پائیے نگی ہے اسلام تر دلیا مصطفی بھی دیس والا بن مستف اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے نظارا دری نہ زمانے کو دکھا دے با پرانا نظارا واؤ نظار آئے دیر نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی میں اس کو تو نام دی فوٹو ٹنگی یا کرنا چھ مارن وہ سارا ایک بال یہ لے چلو چودہ اگست اگے ہوں دسد کہ یار جی وطن بنا لو تو تباہی کی آؤں گی جی وطن پرستی آ جائے تو تباہی کیوں آؤں ہو مقامی تو نتیجہ ہے اگر مقام دی پکی تو کرنی مقامی تو نتیجہ ہے تباہی میں ہے ہے محبوب پڑا سی دوسو دین بجے محبوبت بولیا وطن وطن تبھی سے سن دوں تو <ساو> بول وطن نے ایمان وطن کی محبت ایمان ہے ایمان سے ہے سیاست اور ہی کچھ ہے ارشاد میں وطن اور ہی کچھ نہ بھول بڑا فرق سیاست آن سمجھنے نبی پاک میں ارشاد اسلام تے مذہب وطن اقوام هون اگے دستا ہے پیا کہ اے کی, کی قوموں اثرات پیندے نے وطن منن دا انے اقوام جہان میں اقوام جہان میں ہے رقابت تو اسی سے جدو وطن آ جندا وطن پرستی آ جاندی ہے نا قومہ ایک دوسرے دے دشمن بن جاندے رقابت آ جاندی اور عقیدت او مخالق او ددا اے جڑے کرن گے پاکستان بلوچی آدھا نہیں رہ جی بے اتنے جل سن لگا کو دے گی ہو جائے گا دلہ اے کوئی ہے،, ہے, ہے بنائی مزدوری اس کے حا میرے نبی سرور اللہ صلاح دلیا نے سبق دتا اے پٹان علادہ قوما نا جدو علاقے تے ایک جدولا مکا چینا جدو مہاجرین آئے نے میرے آک اگلے کا احرام کی جس کو ایک مکان سی ہاتھ ماری دو بیوڑا نے ایک کے کے طلاق ایک اپنے اللہ تالا نے اللہ تالا نے دو صحابہ کرام دو صحابہ کرام نے یہ کان سن مہاجرین مدد کی نام انہری قرآن سچی دس جی تعلیم نبی پاک کو کراچی گیا یا پنجابی گیا اگلے جو تعلیم رسول پاچی بنا پا لینا تھا لینا تھا میں ایسا نہیں کرنا لڑائی پیڑی سی سچی گات لڑائی کہ پیار سی دیار. دیار. پر اکل ہو سمجھ نہیں گولی مار, مار گیا زہر کما مر گیا مار نشت لا جوار بندے مار مارن کو مار کے اختیار جن فائدہ کی رکھو کرو کا سیدا جان دل مرتا کر دیں سمجھنے لگی اقبال پیالدا ہے اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے دس پاکستان کو بدلوا وعدہ دیجے کہ پاکستان آزادی حاصل ہوئے نہیں مسٹر اوری روایت سارے چاندے سنس کی جا رہا آزادی را دارے اپنا تجارت کرو سخر کرو تابے کرو سب نو اپنا ٹٹو ٹو بناؤ جی مرضی آج ویخ جبیں مرضی فیکٹری آ رہے پائے گریباند کھیٹ دے لیں کہ نہیں ہوئے خالی ہے صداقت سے سیاست خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے hmm. وہ تو کی سمجھنا ہے جب یہ وطن پرستی پاکستان تے فلانا وطن مارا وطن وہ اندہ جب سیاست تے سچائی نہیں نا فرنڈی تے چھوٹ سارے سیاست دان خود کہنے نے بندیا تو یار ادھر جی کام ہے تو جھوٹ کرنا اتنے سچیا کا شریف بندہ چاہیے ادھر کی لائن جیب گل ہے جیب گل ہے حکومت کی کرنی ہے حکومت جو چوٹ بولے چوٹ आप जो कह रहे ने सियासत के दा ना है झूठ नोल रोंद ना ही फर्ज बन गया फिर है जेडी ए समझे जिनू असा अपनी तकदीर मालिक बना रहे आसम की तकदीर दल चाहे अत्याारे चाहे अत्यार शाहबाल कैसी तेरी मतलब ए मान आंद चौकीदारी मन हे खुद लफज का मान हे جو لڑ لڑ کے مر جائیے پھر ساتھی دس کہ جے دا نام پاسبان تے چوکیدار سی او دا تے او دا مطلب یہ سی کہ یارے سچا ہوے مخلص ہوے تاکہ سارے دی حفاظت کرے او کی کہہ دتا ہے اج یعنی او نو خوجنیت وہ ہے اور ایتھے میں ایک اور گل اگلے دن کیتی میں کہیا جی دسوئے ਤੁਸੀਂ آندے شریفاں نال شریفاں دا خیاست نال تعلق ہے 25 گلناں اچھا میں کہے دسو یہ مطلب ہے سیاست نال تعلق نہیں می ووٹ دیا نہیں دے سیا جانا پہ آ سیاست نال شریف کا تعلق نہیں دے کا مطلب ہے ووٹ لینا بھی کمی نہ نواز نواز صاحب فلانے جنوار جی میں جان دے جی ٹکی کرنی معلوم ہوا باقی اچھا یہ دسو میں فراڈ ویکو بابا جی یہ دسو بھی لینا چوری ہوا حمایتی ہوں یہ حمایت کر کے بخا بھائی چور نے چوری کر لی جی چوری کر لی سو آ میں اگلی خدا شریف ہے نبی پاک شریف ہے صاحب مسلب لڑے ووٹا رسول قرآن کو میں تیرا مزہ کی بنیاد دلیانا مائے، مائے، فلانا مائے، فلانا مائے، فلانا مائے، تو دلیانا میں سنیا میں فلانا میں فلانا میں باپیا میں تو دلیانا جیدے نار کسے رب رسول کسے نہ تعلق ہے ہی نہیں تو وہ جدو بڑھنا ہے اور اس نکتے پہ پہنچیا ہے مرے سیاست جو سیاست نبیانا پیشہ سی لوگاں دی جان عزت مال دین ہر شاہ دی چوکی داری ہو کر دیتا پیشہ خالی ہے نہیںالکت سچائی تو سیاست خالی سی گیا تو اسی سے کہ اے وطن اسلام نو ویکنا ہی نہیں چور چکے ہر کسی کیوں کہ وطن تیرے اگر درد کرو ووٹا کلو بندہ خلاف پاک برخو جی ووٹ لا سارا خوش کرنا کہ سارے کتنے بول رہا سچ کوئی مائیدل اور اگر یہ گل نہیں کرتا ووٹ لینا معلوم ہویا ووٹ آ سکتا یہ چھوٹا ہے کیوں بڑے آئے اکبال آنڈا ہے خالی ہے صدا ستے سیاست تو اسی سے جڑا پاکستان تے وطن وطن بھاوکنا ہے یہ دی وجہ نا آ کیونکہ کنجر وطن نو جفا مار دا اسلام نو جے اسلام نو مارے جفا کے آکے پا جی میں تے اسلام آنا میں آ منشور جے ختم بھی ادھر آنا ہی کا دل آخر چنگا سام لگا سکتے کمزور کا گھر ہوتا ہے جی کمزور کا گھر اجڑا ہے نا تو وطن دلانت دیکھ لاکی جنہیں پاکستان اجڑیا تین دسے گا پاکستان مالا ہی دسے گا و? کنجر او ماڑا جہا کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے اقوام میں مخلوق خدا پٹتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے جی سی سی جی جو جو اسلامی قوم مسلمان قوم رہی کو نگر تو مسلم کو قوم ہے جی؟ قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے خواب کی گیا اور ایک نو گل آ گئی بادشاہ خان اور نو حوالہ سنو ابدل غفار خان سرحد جنو دا جنوچا پریدول ولی یار خان یا خان جا سر پوتر پاچ خان بادچ خان دی کتاب میرے کو گئی ادخل انگلش سے تو ترجمہ اردو وچ ہو کے پشاوروں چھپ کے ہن آ گئی اور سچ اقبال نے ایک خط ہے ایک انگریز نے لکھیا ہے اس انگریز نے کہا آپ نے پاکستان کا جو خواب دیکھا اقبال نے کہا یہ آپ کیوں جھوٹ بول رہا ہے میں نے کب پاکستان کا خواب دیکھا میرے حدرت ماند رہے کہ جہاں داڑی دونوں بنا گا وہ ضرور یا کسرا گا یا بول گا یہ میرے بڑے حضرت صاحب میں تفدیق ہو میں سمجھ کے جا میرے حدرت دے पिछु तुभागे मिस्टर जना हर किसी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मिलते جب پیر مان کی کو ملتے تھے تو کہتے تھے پاکستان اسلام کے لیے بنا بنا رہے ہیں. پاکستان میں اسلامی شریعت ہوگی اور جب سکندر مرزے کے ساتھ دلی سے آ رہے تھے تو سکندر مرزے نے پوچھا پاکستان کا نظام کیا ہوگا اسلام تو آپ نے کہا بکوا میں پاکستان کو جدید ریاست بنانا چاہتا لیکن لو سور آخری نہیں ویکا کھائی دہر ہوا ہو ہوں ایک بندہ تیری شکل چاہتا ہے او میری آن کے کہہ ہے کہ سرکار میں جناب دین اسلام دی خدمت دا جذبہ رکھنا مہنے. مہنے تو میں تو میں دوکھا کھا سک چلو کچھ تو ظاہر ہے بندو کو اسلام کرنا کی کرنا چاہتا کی ہے سمجھ لگی گل مالو تو جلیا نفس پرستی ماریا جان کے لگا कमजोर का धर्म इस्लाम इस्लाम का